السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے تین نئے سارٹنگ الگردمس کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اور وہ اس بنا پہ کہ یہ تینوں ایلگردمز n لاگ n ٹائم لیتے ہیں یعنی کہ ان کو جو وقت درکار ہوتا ہے وہ پروپورشنل ہوتا ہے n لاگ n کے اور یقیناً جو ہمارے ایلیمنٹری تین الگرودمس تھے وہ چونکہ n اسکوئر تھے تو اگر ان دونوں کا موازنہ کریں اور بلکہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ ایکسل میں ان دونوں کو پلاٹ کریں تو آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ ان لاگ ان الگمس جو ہیں وہ کیوں بہتر ہیں سرچ میں بھی یاد ہے آپ کو ہم یہی کوشش کر رہے تھے کہ n کی بجائے اگر لاگ n ٹائم لگے سرچ میں تو یقیناً سرچ ہماری تیز ہو جاتی ہے آئیے اب ہم یہ جو تین ایلگردمس ہیں مرچ سورٹ کوٹ اور ہیپ سارٹ ان کے بارے میں گفتگو تفصیل کرتے ہیں میں نے بات اصل میں ڈیوائیڈ اینڈ کانکر سے شروع کی تھی وہاں پہ میں نے آپ کو ایک مثال دکھائی تھی کہ ایک ارے ہے تو بجائے آپ اس پوری ارے کو اپنے کسی ایلیمنٹری الوڈم سے سارٹ کریں آپ اس ارے کے دو حصے بنا لیجئے ان دونوں حصوں کو علیحدہ علیحدہ سارٹ کر کے پھر ان دونوں کو مرچ کر دیں اور آپ کی پوری ارے سارٹ ہو جائے گی لگتا ہے کہ اس سے کاروائی ذرا جلدی ہو جائے گی اور اپنے آپ کو کنونس کرنے کے لیے میں آپ کو یہ تھوڑے سے انالیس بھی دکھاتا ہوں جس کی بنا پہ آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی یہ جو تجویز ہے ڈیوائیڈ اینڈ کونکر کی یہ کافی مفید ہے تو اس انالس کو دیکھیے کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو الیمنٹری الگمس ہیں وہ تقریباً ان اسکوائر ٹائم لیتے ہیں شارٹنگ کے لیے تو جیسے کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ دو حصے بنا کے ان دونوں حصوں کو علیحدہ علیحدہ فرض کریں سارٹ سے شارٹ کر لیں اب دونوں حصوں کو شارٹ کرنے کی خاطر جو ٹائم درکار ہوگا وہ ہوگا n اوور 2 اسکوئر پلس n اوور 2 اسکوئر اور یہ اپراکسیمیٹلی اتنا ہوگا اس equation میں اب n جو ہے فرض کریں 100 ہے دوسری یہ بات کہ ٹو merge the ٹو ہی اپروکسیٹلی میں آپ کو مرجنگ آپریشن دکھاؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کو اپروکسیٹ ہے وہ ایون درکار ہے اس کے اندر ایک بڑا سمپل سا لوپ ہے جو کہ لوپ کے اندر کوئی لوپ نہیں ہوگا یہ مرجنگ میں تو جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر ہم n کو 100 ہنڈریڈ لیں تو and conquer کا حساب سے پہلے حصے کا شارٹ کرنے کے لیے 100 over 2 یعنی کہ 50 square اور دوسرے حصوں کو شارٹ کرنے کے لیے بھی 100 اوور 2 50 اسکوائر پلس 100 ہنڈریڈ لیٹ سے ٹائم جو ہے وہ مرچ کرنے کے لیے اس کو آپ اگر ایکسپینڈ کریں تو پچیس سو جمع پچیس سو جمع سو اکاون سو یعنی کہ پانچ ہزار ایک سو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں پوری ارے کو انسرشن سارٹ سے شارٹ کرتا وہاں پہ n اسکوائر ٹائم لگنا تھا اور n چونکہ 100 ہے تو n ٹین 10,000 ہے تو دیکھیے میں نے اس سمپل سے آئیڈیا سے یعنی کہ دو حصوں کو علیحدہ سوٹ کر کے مرج کر کے اپنا ٹائم جو ہے اپروکسیمیٹلی آدھا کر لیا یقینا یہ جو کاروائی ہے کہ آدھا کریں اور اس کو سارٹ کریں علیحدہ علیحدہ یہ کارآمد ہے کیونکہ ابھی اس انالیس ظاہر ہو رہا ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فرض کریں این ایون ون تھاؤزنڈ ہوتا تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ N over two, N over والا اور N والا جو ہے اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے یہ فرق جو ہے وہ بڑھتا جاتا اب بات یہ ہے کہ ہم پھر اوور 2 پہ کیوں روکے اور یہ تجویز میں اب آپ کو اس سلائٹ پہ پیش کرتا ہوں وائی ناٹ یعنی کہ جو آدھے ہم نے دو حصے بنائے میں وہاں نہیں رکھتا کیوں نہیں میں ان کو آگے اور حصوں میں تقسیم کرتا یعنی کہ میں کوارٹر بنا لیتا ہوں ون فور فورتھ approximately میں چار حصے بنا لیتا ہوں اور پھر اگر میں ڈیوائڈ اینڈ کاؤ چلاتا جاتا ہوں تو پھر کوارٹرس پہ کیوں رکوں ان کو بھی میں آگے ون ایٹس میں میں بھی ڈیوائڈ کر دیتا ہوں اینڈ سو آن اینڈ ون شوڈ بی اسٹاپ افکوس جب اینڈ جو ہے وہ ون کے برابر ہو جائے کیونکہ اس کے بعد تو آپ اس کے حصے نہیں کر سکے ہم نمبروں کو توڑنا نہیں چاہتے یہ جو ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی ہے یہ حکمت عملی جو ہے یہ اصل میں نئی بات نہیں یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں یاد ہے آپ کو بائنری سرچ اس میں ہم نے کیا کیا تھا بلکہ بائنری سرچ ٹری بھی کچھ یہی حکمت عملی کے تحت بنا تھا کہ ٹری کا ایک حصہ جو ہے وہ روٹ ایلیمنٹ سے چھوٹا ہے اور دوسرا حصہ پورا روٹ ایلیمنٹ سے بڑے ایلیمنٹ رکھتا ہے بائنری سرچ میں خاص طور پہ کے سلسلے میں ہم نے کیا کیا تھا کہ اپنی سرچ جو ہے جس ایلیمنٹ کو ہم ڈونڈنا چاہتے تھے اس کی سرچ ہم نے ارے کی درمیان سے شروع کی تھی چونکہ ارے سورٹڈ تھی یہ بھی یاد رہے کہ بائنری سرچ جو ہے وہ سورٹڈ ارے پہ چلتی ہے یہاں سے آپ کو یہ بھی نظر آیا ہوگا کہ اب سارٹنگ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کیونکہ وہ سرچنگ میں درکار ہوتی ہے خیر آپ نے ارے کے درمیان والے ایلیمنٹ کو لیا اس کو اپنے جو ایلیمنٹ جس, جس کی تلاش ہے اس سے کمپیئر کیا اگر آپ کا تلاش کرنے والا ایلیمنٹ درمیانی ایلیمنٹ سے چھوٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تلاش جو ہے وہ بائیں دائیں والا حصہ جو ہے اس میں جاری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں سمپلی بائیں جانے والے حصے میں چلے جائیں پھر بائیں حصے میں ہم نے کیا کیا بائیں حصے کو پھر ہم نے ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیا اور اس کے دو حصے بنائے پھر اس کے ساتھ یہی کاروائی کی کہ اس کا مڈل ایلیمنٹ کمپیئر کیا اور اگر آپ کا ڈھونڈنے والا ایلیمنٹ اس نئے مڈل ایلیمنٹ سے چھوٹا ہے تو پھر اس کے 1 فورتھ حصے میں ہم نے تلاش کی لیکن تلاش کس طرح جاری رکھی اس کا پھر حصہ کر دیا یہ تصویری خاکہ کر دیکھیے کہ بائنری سرچ میں میں, میں نے فرض کری یہ ارے جو میں نے ایک لمبے سے ریکٹینگل سے دکھائی ہے اس کو میں سرچ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں کہ مڈل ایلیمنٹ کو میں نے سرچ کیا اور اس کے میں نے دو حصے بنائے اب اگر ایلیمنٹ جو ہے وہ لیفٹ حصے میں کہیں ہے تو صرف میں نے لیفٹ حصے کو لے کے اس کے دو حصے بنا دیے اس میں میں نے سرچ پھر وہی مڈل ایلیمنٹ کمپیر کر کے کی اور اس بنا پہ اگر فرض کریں اس کا بھی بایا حصہ جو ہے وہاں پہ مجھے امید ہے کہ ڈیٹا ملے گا تو اس کے میں نے آگے حصے بنا دیے یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ دیکھیے اب میں شارٹنگ میں بھی کچھ یوں ہی کرتا ہوں یہی تصویری خاکہ تقریباً ویسے کا ویسا اب آئے گا لیکن سارٹنگ میں البتہ جیسے کہ آپ کو نظر آ ہے میں ایک حصے کو اگنور نہیں کر سکتا بھول نہیں سکتا مجھے اس کو بھی سارٹ کرنا پڑے گا تو دیکھیے میں نے ڈیوائڈ اینڈ کونکر کے حساب سے اس ریکٹینگل کے دو حصے بنائے ان دونوں حصوں کو شارٹ کرنے کی خاطر میں نے ان کے حصے بنا دیئے یہ حصے جب بنے تو ان کو میں نے سارٹ کیا اور فرض کریں یہ حصے جو ہیں اب اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کو میں خود ہی یعنی کہ ایک یا دو اگر ہیں تو ان کو میں آرام سے سارٹ کر سکتا ہوں یعنی کہ یہ ڈیوائڈ اینڈ کانکرٹ اسٹریٹجی جو ہے یہ ایسے ہے کہ آپ ایک بڑی چیز کے حصے بناتے جائیں جیسے کہ ایک ارے ہے اور اتنے حصے چھوٹے کر دیں کہ آخر میں یا تو ایک ایلیمنٹ رہ جائے یا می بھی دو ایلیمنٹ رہ جائے جس کو سارٹ کرنا ہو یا جو بھی آپ نے کرنا ہو جیسے کہ سرچنگ میں تھا کہ آپ نے سمپلی ایک سنگل کمپیریزن کرنا ہے اگر حصے کرتے کرتے آپ ایک ایلیمنٹ تک پہنچ گئے اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں آپ کو صرف دو نمبر دوں تو اس کو شارٹ کرنے میں آپ کو کتنا وقت درکار ہے اور اس کے لیے کیا پروسیجر ہوگا ایک سمپل اف سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کافی ہے یا یہ کہ میں آپ کو صرف ایک نمبر دیتا ہوں اس کو شارٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا کچھ بھی نہیں کیونکہ وہ تو خود ہی ہے اچھا اب جب یہ حصے بن گئے یعنی کہ یہ بالکل چھوٹے چھوٹے حصے بن گئے اب میں یہاں پہ ڈیٹا سارٹ ابھی نہیں کر پایا مجھے اب مرجنگ کرنی پڑے گی اور تصویری خاکے میں اب جیسے کہ میں نے یہ ٹری لائک اسٹرکچر بنایا حصوں کا اب مجھے واپس اوپر روٹ کی جانب آنا پڑے گا اور میں حصوں کو کچھ یوں کمبائن کروں گا کہ دیکھیے یہ اب آخر میں چار حصے فرض کریں بالکل چھوٹے ہیں دو دو ایلیمنٹس ہیں ان دونوں کو میں کمبائن کرتا ہوں اس سے میں دو بڑے حصے بناتا ہوں ان دو بڑے حصوں کو اب میں کمبائن کر کے آخرے کار اپنی پوری ارے پہ واپس آ جاتا ہوں اور اس ارے میں اب ڈیٹا جو ہے وہ بالکل سارٹڈ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مر سوٹ ایلگردم جو ہے یہ بھی کچھ ڈیوائیڈ اینڈ کانکرٹ اسٹریٹجی فالو کر رہا ہے اور یقیناً ایسے ہے اس میں بھی ہم یہی کریں گے کہ ارے کے دو حصے بنائیں گے پھر ان دونوں حصوں کو فردر دو حصوں میں تقسیم یعنی کہ کل چار بن جائیں گے پھر ان چار کے فردر حصے بنائیں گے اور یہ کاروائی ہم لیتے جائیں گے اس حد تک کہ ہمارے پاس آخر میں صرف ایک ایلیمنٹ ایک حصے میں رہ جائے گا تو آئیے اب مر سارٹ کے بارے میں تفصیل گفتگو کرتے ہیں وہ یوں کہ مرد سورٹ از اے ڈیوائڈ اینڈ کنکرز ایگزیکٹلی دس یعنی کہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی حصوں کو تقسیم کرتا ہے رے and اٹ مرج سورٹس دا ٹو سورڈ ہی میں پہلے کہہ چکا ہوں جو نئی بات ہے اب وہ یہ کہ مرج سورٹ کین بی امپلیمینٹڈ ریکرسلی یعنی کہ یہاں پہ ہم ریکرجن کا استعمال کریں گے اور یہ recursion ہمارے لیے یہاں پہ انتہائی مفید ثابت ہوگی سارٹنگ کے حوالے سے کیونکہ یہ جو حصوں کو واپس حصے پہلے بنانا اور پھر ان کو آپس میں مرچ کرنا جو ہے وہ نہایت آسان ہو جائے گا یہ اگلی سلائڈ پہ دیکھیے کہ اس میں اصل میں تفصیل کچھ یوں کہ دا مرز شارٹ ایل انوالوز تھری اسٹیپس If the number آف آئٹم ٹو سارٹ از زیرو اور ون یعنی کہ صرف ایک آئٹم ہے یا کوئی بھی نہیں رہتا تو اس case میں ریٹرن میں کر جاؤں گا یہ آپ مرز سارٹ ایز اے فنکشن آپ سوچیں ایز اے پروسیجر سوچیں کہ میں آپ کو ایک ری دیتا ہوں جس میں صرف ایلیمنٹ ایک ہے یا ہے ہی نہیں یعنی کہ این کی ویلو فرض کریں زیرو یا ون ہے اس صورت میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ data ایک element تو یقین sorted ہے اگر n کی value 0 اور 1 نہیں تو آپ یہ کریں کہ ریکرسلی سارٹ دا فرسٹ اینڈ سیکنڈ ہیوس سیپریٹلی وہ یوں کہ جو آپ کو ارے ملی اس کے دو حصے بنائیں اور دونوں حصوں پہ مرز شارٹ کو کال کریں سیپریٹلی اور پھر جب ان ریکرس کال سے آپ واپس آئیں مرز شارٹ ریکرسو کال سے تو اب ان دونوں حصوں کو آپس میں مرج کر کے جیسے کہ میں نے لکھا ہے مرز دا ٹو سارٹ ہیوس ان ا گروپ ریکرجم کی جانب تو ابھی میں تھوڑی دیر میں آؤں گا میں پہلے تصویری خاکے سے اس مرجنگ آپریشن کو ذرا دیکھ لوں یا آپ کو دکھاتا ہوں کہ مرجنگ کیسے ہے اور اگر آپ نے یہ ایکسرسائز کی تھی یا کتاب میں یہ دیکھا تھا تو یہ بڑا سمپل سا پروسیجر ہے تصویری خاکے میں کچھ ایسے میرے پاس ہی اب وہ دو حصے سارٹڈ ہیں فور ایٹ ٹین اور 12 اور ٹو فائیو سیون اور 11 میں نے جو ایکسرسائز تجویز کی تھی وہ یوں تھی کہ کریں یہ دو اریز میں آپ کو دیتا ہوں اور تیسری ایک ارے دیتا ہوں جس کا سائز ان دونوں اریز کے سائزز کو جمع کر کے جو بنتا ہے اس کے برابر ہے یہاں پہ چار ایک میں ہیں چار دوسرے میں ہیں اور یہ دیکھیے تیسری اریز جو ہے اس میں آٹھ پوزیشن اویلیبل ہیں مرجنگ اب یہ کریں گے کہ ہم دو پوائنٹرز رکھیں گے ایک پوائنٹر پہلی والی ارے میں اور دوسرا پوائنٹر دوسری والی یہ ایکچولی آئی جے ٹائپ پوائنٹر ہوں گے یہ وہ لنک لسٹ ٹائپ پوائنٹر نہیں ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ سمپلی آئی جے والی بات ہوگی اب میں یہ کرتا ہوں کہ دونوں پوائنٹرس جو ہیں فرض کریں آئے اور جے اگر ان کو میں کہنا چاہتا ہوں تو آئے میں پہلی ارے کی پوزیشن زیرو پہ رکھتا ہوں اور جے جو ہے دوسری ارے کی پوزیشن جے پہ یا زیرو پہ رکھتا ہوں اب جہاں پہ یہ دونوں پوائنٹرز ہیں ان دونوں ایلیمنٹس کو میں کمپیر کرتا ہوں اور ان میں سے جو دونوں میں سے جو چھوٹا ہے اس کو میں یہ جو تیسری میری ارے ہے جہاں پہ ان کو میں مرچ کر کے ڈالوں گا وہاں پہ ان دونوں میں سے چھوٹا میں نمبر ڈالتا ہوں دیکھیے میں نے ڈالا تیسری ارے میں بھی یہ پوائنٹر ہے جہاں پہ نمبر جیسے جیسے آئیں گے اوپر والی دو ارے سے تو یہ نچلا پوائنٹر فرسٹ کریں یہ K ہے تو یہ کے انڈیکس بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا اب جب میں نے ان دونوں ارےز کے پہلے دو ایلیمنٹس کو کمپیئر کر کے ان میں سے جو چھوٹا ہے اس کو تیسری ارے میں لا بٹھایا یا اس میں ڈال دیا تو جس ارے سے میں نے یہ نمبر لیا تھا یعنی کہ یہ جو دو ہے اس کو دیکھیں میں نے right رائٹ ارے جو ہے اس سے لیا تھا تو right رائٹ ارے کا پوائنٹ اب میں آگے کر دوں گا اور اسی طرح میں جو میری کمپوزٹ ارے ہے جس میں میں سارے نمبر ڈالوں گا اس کی پوزیشن بھی میں ایک آگے کر دوں گا لیفٹ ارے کا پوائنٹر دیکھیے ابھی چار پہ ہی ہے کیونکہ چار جو نمبر ہے اس کو میں یہ کمپوزٹ ارے میں ابھی لے کے نہیں گیا اب میں اوپر والے دونوں پوائنٹر جو آئے جے فرض کرے ہیں تو ان دونوں کا پھر اب کمپیرزن کرتا ہوں یعنی کہ چار اور پانچ کا ان دونوں میں سے جو چھوٹا ہے اس کو اب میں نیچے لاؤں گا اور یقیناً چار چونکہ چھوٹا ہے تو دیکھیے چار نیچے آیا چار والے ارے کا جو پوائنٹر ہے وہ آگے ہوا اور یہ کمپوزٹ ایرے جو ہے اس کا بھی پوائنٹر اگے ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ اب اپ کو سمجھ اگئی کہ یہ مرجنگ اپریشن کیسے کام کر رہا ہے اور دیکھیے کہ میں ایرے کے اندر پاسز نہیں کر رہا بلکہ اس کو میں دیکھیں اگے چلاتا ہوں۔ 8 اور 5 کا موازنہ ہوا 5 چھوٹا ہے۔ 5 نیچے آیا 5 کا پوائنٹر اگے کی طرف گیا یا 5 پہ جو پوائنٹر تھا اب 7 کی جانب چلا گیا۔ اب 8 اور 7 کا کمپیریزن ہوگا 7 چونکہ چھوٹا ہے۔ ساتھ آیا اس کے بعد میں یہ جو ارے ہے اب سارٹیڈ بن جائے گی یعنی کہ یہ دو حصے جو جب مرج ہوں گے تو یہ سورٹڈ ارے بن جائے گی یہ ہے وہ مرجنگ آپریشن اور یہ کب ہم کرتے ہیں جب ہمارے پاس دو حصے سارٹڈ موجود ہیں اب یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا سوچیں کہ ٹائمنگ کے حساب سے یا کمپلیکسٹی کے حساب سے کتنا ورک درکار ہوگا یہ ایک سمپل سا لوپ ہے جو کہ تین انڈیکس کو چلاتا ہے ایک انڈیکس فرض کریں آئے جو کہ ایک ارے کے لیے چلتا ہے وہ اس کے سائز تک جاتا ہے دوسرا انڈیکس جو ہے وہ دوسری چھوٹی ارے کے لیے چلتا ہے وہ بھی اس کی ارے کی تک جاتا ہے اور ایک تیسرا انڈیکس جو ہے وہ ان دونوں کا مجموعہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے وہ اس کمپوزٹ ارے کے اندر چلتا ہے لیکن ہے ایک ہی لوپ یہ نہیں کہ لوپ کے اندر ایک لوپ ہے اور دونوں لوپ جو ہیں وہ n ٹائمس چل رہے ہیں جس کی بنا پہ یہ اگر ایسا ہوتا تو N بن جاتا مرجنگ کا یہاں پہ ایسا نہیں ہے اچھا یہ تو ہوئی مرجنگ اب ہم مرج سورٹ کی یہ جو ریکرجن ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں تصویری خاکے کی بنا پہ یا اس, اس کو استعمال کرتے ہوئے اور یہ صورتحال وہی جو کہ جیسے میں نے آپ کو دکھائی تھی بانی ریسرچ ویسی ہی کاروائی یہاں پہ ہوگی تو آئیے اب اس کو سارٹنگ کو ریکرسلی ان اے ٹری لائک فیشن دیکھتے ہیں یہ میرے پاس اب ہے جو کہ سارٹیڈ نہیں میں یہ کرتا ہوں کہ اس کے میں دو حصے بناتا ہوں تو یہ دیکھیے میں نے لائن کے ذریعے دو حصے انڈیکیٹ کیے ہیں میں نے ان کو علیحدہ نہیں کیا کیونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے مجھے ان کو علیحدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ایز لانگ ایس کہ میں دونوں کا سائز جو ہے یا ان کے انڈیکسز جو ہیں ان کو یاد رکھوں اب میں یہ کرتا ہوں جیسے کہ میں نے دکھایا ہے کہ اس کے لیفٹ ہاف جو ہے دس چار آٹھ بارہ والا حصہ اس کو میں شارٹ کرتا ہوں لیکن اس کو شارٹ کرنے کی خاطر میں کیا کروں گا اس کے میں فردر حصے بنا دوں گا پھر میں نے یہ لائن کے ذریعے کیا کہ اس کے اب حصے کیا ہیں دس اور چار اور, آٹھ اور بارہ اور دیکھیے ابھی بھی حصے جو ہیں وہ ایک ایلیمنٹ سے زیادہ ہیں تو میں ابھی نہیں رکتا میں اس کے لیفٹ ہاف کے پھر حصے کرتا ہوں اور ایک لحاظ سے مرد شارٹ کو اب میں ریکرسلی کال کر کے صرف اس کو یہ ارے بھیجوں گا یا ارے کا یہ حصہ بھیجوں گا جس میں دس اور چار ہے وہ کیا کرے گی وہ ریکرسو کال اس کے بھی دو حصے بنا دے گی جو کہ اب سنگل ایلیمنٹ دس اور چار پہ مشتمل ہیں اب دس اور چار جو ہیں انڈیویجلی اگر دیکھا جائے تو دس کو اب میں فردر تو ڈیوائڈ نہیں کر سکتا میں اس کے 1 اور 0 نہیں کروں گا وہ تو نمبر کو توڑنے والی بات ہوگی ایسی میں کاروائی نہیں کروں گا اب جب میں نے دس کو لیا اس کو میں نے سارٹ کیا تو یہ یقین انسارٹیڈ ہے اسی طرح میں نے چار کو لیا وہ خود بھی سارٹیڈ ہے اب میں مرجنگ کرتا ہوں اب دیکھیے جب میں ان کو مرج کروں گا تو کیا ہوا چار اور دس کو جب مرج کیا اور ایک تیسری ارے میں جس کا سائز دو ہوگا اس میں ڈالا تو کیا صورتحال بنی چار اور دس اچھا اس بنا پہ اب یہ جو دس چار کی ریکرسیو کال تھی اس سے میں واپس آ چکا ہوں اور چار اور دس جو ہیں وہ سارٹیڈ ہیں اب میں یہ کروں گا کہ جو یہ درمیان والی کیفیت ہے جس میں دس اور چار ایک حصہ ہیں اور آٹھ اور بارہ حصہ ہیں اب میں یہ دوسرا حصہ جو رائٹ ہے آٹھ اور بارہ والا اس کے ساتھ بھی مرج سارٹ کرتا ہوں یعنی کہ ریکرسولی اس کو کال کروں گا وہ آٹھ اور بارہ کو لے کے آٹھ اور بارہ میں تقسیم کرے گی آٹھ اور بارہ اکیلے جو ہیں وہ سارٹیڈ ہیں ان کو میں نے مرج کیا اب آٹھ اور بارہ چونکہ آٹھ بارہ سے چھوٹا ہے تو مرجڈ فارم میں یہ آٹھ اور بارہ بن گئے اب دیکھیے آپ کے سامنے یہ دو حصے ہیں دونوں دو نمبروں پہ مشتمل ہیں پہلے میں چار اور دس دوسرے میں آٹھ اور بارہ اب میں ان کو مرج کرتا ہوں اور دیکھیے جب میں نے مرج کیا تو کیا بنا کہ اب یہ جو حصے ہیں مرج ہو کے چار آٹھ دس اور بارہ دیکھیے اب یہ پورا حصہ جو ہے چار ایلیمنٹس والا یہ کمپلیٹلی سورٹ ہے یہ تو ہوا شروع والے حصے جو تھے ان میں سے لیفٹ حصے کے ساتھ وائی. یہی کاروائی میں اب اس کے کے والے حصے گیارہ دو سات اور پانچ کے ساتھ اور یقیناً آپ سمجھ کے ہوں گے بلکہ میں یہ اینیمیشن اب آپ کو جلدی سے دکھاتا ہوں کہ ریکرسو کال جو ہے وہ گیارہ دو سات اور پانچ میں میں چلاؤں گا وہ گیارہ اور دو کو ایک حصہ بنائے گی اس کے پھر فردر حصے 11 اکیلا اور دو اکیلا ان دونوں کو مرچ کیا تو دو گیارہ بنا پھر میں نے سات اور پانچ والے حصے کو لیا اس کو بھی میں نے اسی طرح مرچ شارٹ کال کیا اس کے فردر حصے سات اور پانچ بنے یہ جب کمبائن ہوئے تو پانچ اور سات یہ حصہ بن گیا اب میں نے جب ان کو دونوں کو مرچ کیا تو فائنلی یہ بھی ایک حصہ شارٹ بن گیا اور آخر میں میں, میں نے جب ان دونوں بڑے حصوں کو مرچ کیا تو میرے پاس سارا ڈیٹا جو ہے اب سارٹڈ آ گیا یہ دیکھیے دو چار پانچ سات آٹھ دس گیارہ اور بارہ آئیے میں آپ کو اس کا سی پلس پلس کوڈ بھی دکھا دوں اور پہلے کی طرح میں یہ کسی کلاس کا حصہ نہیں بنا رہا بلکہ میں ایز اے پروسیجر آپ کو صرف دکھاتا ہوں آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ پروسیجر آپ کو جہاں پہ بھی درکار ہو آپ اس کو پروسیجر کی فارم میں اکیلا یا کسی کلاس کا حصہ بنا سکتے ہیں وہ بے شک پبلک پروسیجر ہو یا پرائیویٹ پروسیجر ہو خیر یہ ذرا سی پلس پلس کوڈ دیکھیے کا نام ہے مرڈ اس کو میں ایک ارے بھیج رہا ہوں جو کہ ایک فی الحال ایک انٹیجر ارے ہے اور اس کا میں نے سائز بھیجا ہے پھر میں نے دیکھی ایک انٹرنل ٹیمپریری ارے بنائی ڈائنیمکلی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو تصویر خاکوں میں دکھایا مجھے مرجنگ کرنے کے لیے یہ ارے درکار ہوگی اب میں یہ کرتا ہوں کہ اس ارے کو میں اب مرج کرتا ہوں اپنے ایک اور پروسیجر کو کال کر کے بلکہ سوٹ کرتا ہوں اور اس کو میں دیکھیے ارے سائز اور یہ ٹیمپرری ارے بھجواتا ہوں ایک لحاظ سے میں یہ ٹیمپرری ارے جو ہے یہ بار بار چھوٹی بڑی ایلوکیٹ نہیں کرنا چاہتا تو یہ تھوڑی سی افیشنسی ہے کہ مرج سارٹ جو ہے وہ انٹرنلی ایک ٹیمپرری ارے ایلوکیٹ کر کے ایک اپنے انٹرنل پروسیجر کو سمجھ لے کال کرتی ہے اور اس کو یہ ٹیمپرری ارے دے دیتی ہے کیونکہ یہ مرجنگ جو ہے یہ باری باری ہوگی اب اگر میں اس پروسیجر میں جاتا ہوں اس انٹرنل پروسیجر میں تو اب یہاں پہ دیکھیے مجھے ارے بھی ملی اس کا سائز بھی ملا اور یہ ٹیمپری ارے بھی مل گئی اس کا سائز بھی اس ارے کے سائز کے برابر ہوگا اب دیکھیے میں نے کیا کیا پہلی کاروائی میں نے کی کہ جو ارے مجھے ملی اس کے سائز کو میں نے ٹو سے ڈیوائڈ کر کے اس کا مڈل ڈھونڈا اور یہ وہ بات کہ اگر میرے پاس ایلیمنٹس جو ہیں ایک سے زیادہ ہیں تو دیکھیے یہ اسٹیٹمنٹ پھر کیا کر رہی ہے کہ اگر سائز آف ارے گریٹر دین ون تو میں اپنے اس پروسیجر کو انٹرنل پروسیجر کو ریکرسلی کال کر رہا ہوں اور کس طرح کہ ارے بھیجوائی اور اس کو زیرو سے مڈ تک کا ایڈریس دیا اور دوسرے کیس میں اس کو ارے پلس مڈ یعنی کہ اس کے مڈل ایلیمنٹ سے ایک آگے جو ہے وہاں سے لے کے آخری تک اس کا جو سائز ہے وہاں بھیجا البتہ یہ کہ اس رے کا جو سائز ہے اس پورشن کا وہ اب آدھا ہو گیا بلکہ سائز میں سے مڈ کی ویلو اگر میں نکال دوں تو یہ وہ ایلیمنٹس بنے یعنی کہ سائز لیفٹ رے کا مڈ کے برابر ہوا اور رائٹ کا جو ہے وہ سائز مائنس مڈ ہوا اور دیکھیے میں اس کو یہ ٹیمپری بھی بھجوا رہا ہوں یہ وہ ریکرسو کال ہے اب یہ ریکرسو کال جو ہے اگر اس کو آپ فالو کریں تو یہ پہلی ریکرسو کال چلتی رہے گی لیفٹ والے حصے کو فردر ڈیوائڈ کرے گی اس کو پھر فردر ڈیوائڈ کرے گی جیسے کہ میں نے آپ کو خاکے میں دکھایا اور آخر کار جب سائز ون ہوگا کسی call کے اندر, تو وہ ریکرس کال رک جائے گی اور وہاں سے واپس آ کے دیکھیے اب میں رائٹ right کی جانب جاؤں گا جب یہ دونوں ریکرسو کال کسی وقت ختم ہوگی تو پھر میں یہ مرج ارے کال کروں گا جس کو میں نے ارے بھجوائی اور ٹیمپرری بھی ارے بھیجوائی اور ان دونوں حصوں کے سائز اور ان کے لیفٹ کہ حصہ کہاں سے کہاں تک ہے اور رائٹ right حصہ کہاں سے کہاں تک ہے اور اس کے بعد آخر میں چونکہ یہ کے اندر مرج ڈیٹا ہے اس کو میں جو ایکچوئل ارے ہے ڈیٹا ارے اس میں میں کاپی کر دیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیے کہ ارے کے اندر جو ڈیٹا پہلے موجود تھا اس کی ترتیب اب بالکل ختم ہو جائے گی اور اس میں یہ جو ٹیمپ ہے وہ آ جائے گا آئیے میں آپ کو یہ مرجنگ آپریشن جو ہے اس کو آئی جے کی بنا پہ بھی دکھاتا چلوں یہ بھی ایک تصویری خاکہ ہے یہاں پہ بھی وہی کاروائی ہو رہی ہے بس اس میں تھوڑی سی اور تفصیل ہے اور وہ یوں یہاں پہ یہ دو حصے اب میں نے آپ کو کچھ نئے دکھائے ہیں تین پانچ پندرہ اٹھائیس اور تیس ایک حصہ ہے جس کا سائز پانچ ہے اور بی حصہ جو ہے اس یا بی ارے جو ہے اس میں 6 دس چودہ بائیس تینتالیس اور پچاس اب یہاں پہ میں ایک temporary area بناتا ہوں جس کا سائز 11 ہے اب میں یہ تین indexes i, j اور k تینوں کو 0 سے چلاتا ہوں اب دیکھئے 0 اور j0 کو compare کیا تو 3 اور 6 کے comparison سے 3 جو ہے وہ نیچے آئے گا چونکہ وہ 6 سے چھوٹا ہے اور i جو ہے دیکھئے 1 ہو گیا اب 5 اور 6 کو کمپیر کیا تو 5 نیچے آیا اور دیکھئے k جو ہے وہ بھی اب بڑھتا جا رہا ہے i جو ہے اب 15 والے ایلیمنٹ uh, پہ جا پہنچا پندرہ کو جب چھ سے کمپیئر کیا تو یقیناً چھ چھوٹا ہے تو اب دیکھیں گے کہ جے کی ویلو بڑی اور اب میں دس پہ, پہ پہنچ گیا دس اور پندرہ کا کمپیرزن ہوا تو دس چھوٹا ہے دس نیچے آیا جے کی ویلو ٹو ہوئی جے جو ہے اب چودہ پہ, پہ پہنچ گیا چودہ اور پندرہ کا کمپیرزن چودہ چھوٹا ہے چودہ نیچے آیا اور ساتھ ساتھ نظر رکھیے کے کہ کے بھی ساتھ ساتھ بڑھتا جا ہے اب میں نے بائیس کا موازنہ کیا پندرہ سے پندرہ چھوٹا ہے تو پندرہ نیچے آیا اور میرا خیال ہے کہ اب میں اگر اس کو تیزی سے چلاؤں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ڈیٹا نچلی ارے میں کہاں سے اور کیوں کر آ رہا ہے اب دیکھیے کہ جب ایک ارے جو اے ہے وہ ختم ہو گئی تو یقینا جو بقیہ نمبرز ہیں وہ تو اب اس بی ارے سے آئیں گے تو چلیے ان کو میں یہاں تیزی سے لے آتا ہوں یہ دیکھیے تینتالیس آیا اور پچاس آیا اور یوں یہ ارے مرچ ہو گئی مرچ سارٹ کے بارے میں ایک بڑی مزدار بات کہ نہ صرف یہ اریز پہ کام کر سکتی ہے بلکہ لنک لسٹ پہ بھی کام کر سکتی ہے کیونکہ حصے آپ بنا رہے ہیں اور حصوں کے فردر حصے بناتے ہیں اور ان حصوں کو مرچ کرنا جو ہے وہ بھی ایک لحاظ سے پوائنٹر آپریشن ہے یہ آئی کے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پوائنٹر بھی ہیں ارے کے اندر بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ارے کا نام جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ پوائنٹر ہوتا ہے اس میں میں ویلوز ایڈ بھی کر سکتا ہوں سبٹریکٹ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں چینج نہیں کر سکتا یاد ہے وہ ایل ویلو والی ایکٹ کروں گا وہ یوں آپ دیکھیے میرے پاس یہ لنک لسٹ ہے جو سنگلی لنک لسٹ ہے اس میں ایلیمنٹس ہیں اور یہ دیکھیے پوائنٹرس بھی ہیں میں یہ کرتا ہوں کہ پہلے میں سائز تو مجھے معلوم ہوگا تو میں اس کے درمیان والے حصے میں جا کے اس کو علیحدہ لے لیتا ہوں اور بقیہ حصے کو علیحدہ لے کے ان دونوں کو سارٹ کرتا ہوں وہ کیسے ریکرسیولی. پھر میں ان کے حصے بناتا ہوں ان کو حصوں کو پھر میں فائنلی مرج کر دیتا ہوں اور مرجنگ میں اب کیا ہوگا سمپلی پوائنٹرز جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہوں گے آئیے اب مرج سارٹ کے تھوڑے سے انالس بھی کر لے میتھمیٹیکل انالس سے پہلے میں ایک بات ضرور کہتا چلوں کہ آپ نے دیکھا کہ مرجنگ کے دوران ہمیں ایک ایڈیشنل ٹیمپریری ارے کی ضرورت پیش آئی یعنی کہ نہ صرف وہ ڈیٹا ارے جس میں ڈیٹا موجود تھا بلکہ ہمیں ایک اڈیشنل ارے چاہیے تھی جس میں ہم نے وہ مرجنگ کر, کر کے جو ڈیٹا تھا وہ وہاں پہ ڈالا اور وہاں سے پھر واپس ارے میں کاپی کیا اس بنا پہ یہ جو مرز شارٹ ایلگردم ہے یہ ان پلیس سارٹنگ ایلگردم نہیں یعنی کہ اس کو نہ صرف ڈیٹا ارے درکار ہے جس کو اس میں شارٹ کرنا ہے بلکہ اس کو اپنا کام کرنے کے لیے ایک ٹیمپریری ارے درکار ہے جس کا سائز اس ڈیٹا ارے کے برابر ہوگا کیونکہ آخری جو مرچ ہے آخری دو حصوں کا یا شروع والے دو حصوں کا ان دونوں کو جب مرچ کریں گے تو یقیناً اس کا سائز جو ہے وہ ڈیٹا ارے کے برابر ہو جائے گا چلیں یہ تو طے ہوا کہ مرچ سارٹ جو ہے وہ ان پلیس سارٹنگ ایلگردم نہیں لیکن یہ کوئی اس کے بارے میں ایسی بات نہیں کہ اس کی بنا پہ ہم مرد شاٹ استعمال نہیں کریں گے اس کے کافی فائدے ہیں یہ ایک اچھا ہے اور اس کی اچھائی جو ہے وہ اس کے سے بھی ہوتی کہ دیکھیے میں نے ایک ارے کے میں نے دو حصے بنائے اور جہاں تک مرجنگ کا تعلق ہے وہ میں کہتا ہوں کہ وہ پروپورشنل ٹو n ہے کیونکہ دیکھیے اس میں میں ایک ہی لوپ چلاتا ہوں جو کہ تین آئی جے کے انڈیکس جو ہیں ان کو چینج کرتا ہے یہ نہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ لوپ کے اندر لوپ ہے دو حصوں کو مرچ کرنا اگر دونوں حصے جو ہیں وہ این اوور ٹو کے ہیں تو آپ کو این ٹائم درکار ہوگا یعنی کہ to پروپورشنل درکار ہوگا یہ میں نے دکھایا ہے اب اگر حصے جو ہیں وہ n اوور فور ہیں یعنی کہ آپ کے پاس چار حصے ہیں تو ان کو مرچ کرنے میں بھی آپ کو In time درکار ہوگا کیونکہ یہ سارے حصے یا جو لوپ ہے ایونچلی وہ دیکھیے ٹمپرری ارے جو بنے گی اس میں تو وہ این ہیں اگر میں اس کے 8 حصے کر دوں تو ایک ایلیمنٹ رہ جائے ایک ایک حصے میں تو اب میرے پاس کتنے حصے ہیں in, یعنی کہ ہر حصہ جو ہے ایک ایلیمنٹ پہ مشتمل ہے اور وہاں پہ مرجنگ جو ہے وہ بھی مجھے این ٹائم میں درکار ہوگی کیونکہ مجھے آپس میں ملانا ہے اور ٹھیک ہے ایک لوپ تو ہے لیکن وہ لوپ جو ہو رہی ہے یہاں پہ پھر وہی ٹری والی بات آ گئی اور یہ کتنی دفعہ ہوا لوگ کیونکہ tree میں بھی آپ کو یاد ہے کہ جب وہ پرفیکٹلی بیلنس ٹری ہو یا پرفیکٹ ٹری ہو تو n کو اگر آپ اس طرح ڈیوائڈ کریں تو وہ لاگ n levels بنتے ہیں جس کی بنا پہ اب میں یہ کہتا ہوں کہ مرج سارٹ جو ہے وہ n log n ایلگردم ہے یہ بات ہوئی مرج سارٹ کی یہ ان پلیس ایلگردم ہے آئیے اب ہم کوک سارٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ n لاگ n ایلگردم ہے اور ان پلیس ہے کیونکہ اس, کیس میں اس کے سارٹ کے کیس میں ہمیں اڈیشنل ارے درکار نہیں ہوگی اور وہ کیسے کام کرتا ہے وہ ایسے کہ کوک سارٹ از ایندر ڈیوائڈ اینڈ کاٹ از بیسڈ آن دی آئیڈیا آف پارٹیشنگ سپلٹنگ دا لسٹ اراؤنڈ اور وہ کاروائی کچھ یوں ہوگی وہ میں آپ کو تصویری خاکے سے فوراً آپ دکھاتا ہوں کہ فرض کریں آپ کے پاس یہ ارے ہے چار بارہ دس آٹھ پانچ دو گیارہ سات اور تین تو میں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک ایلیمنٹ کو لیں اور اس کو ہم کہیں گے پیوٹ اس کا خاص نام ہے یہ پہلی سلائڈ پہ میں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا لیکن یہاں پہ آپ میں دوبارہ دکھا رہا ہوں کہ یہ پیوٹ جو ہے یہ ایک خاص ایلیمنٹ ہوگا جو کہ انہی نمبروں میں سے میں کسی کو چوز کروں گا فرض کریں اس ارے کے مڈل ایلیمنٹ کو ہم نے ایز اے پیوٹ چوز کیا یہ ایلیمنٹ میں نے چوز کر لیا اس کا نام میں نے پیوٹ رکھا ہے تو اس صورت میں یہ نمبر پانچ جو ہے یہ پیوٹ کے طور پہ چن لیا اب میں یہ کروں گا کہ اس کو اس ارے کے آخری ایلیمنٹ یعنی کہ تین کے ساتھ سواپ کر لیتا ہوں تو دیکھیے کہ تین جو ہے پانچ والی جگہ پہ آ گیا اور پانچ جو ہے ارے کے بالکل آخر میں چلا گیا اب میں دو انڈیکسز رکھوں گا جن کا نام میں آئی جے تو نہیں رکھ رہا بلکہ جیسے کہ میں نے دکھایا ہے لو اور ہائی رکھتا ہوں ان انڈیکسز کو میں اب دونوں کو اس طرح چلاتا ہوں کہ لو جو ہے وہ ارے کی بالکل شروع سے شروع ہوگا اور یہ ارے کی دائیں جانب یعنی کہ ان جو ہے یا ان مائنس ون پوزیشن کی جانب چلے گا اور اس نے یہ کرنا ہے اس لوپ نے یہ کرنا ہے کہ لیفٹ سائڈ سے ڈھونڈنا شروع کرو وہ ایلیمنٹ جو پیوٹ سے بڑا ہے تو دیکھیے اگر میں لو کو چلاؤں تو جب وہ چار پہ تھا تو چار تو پانچ سے چھوٹا ہے تو میں نے لو کو آگے کیا تو وہ بارہ پہ پہنچ گیا بارہ جو ہے وہ پیوٹ سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے بڑا ہے یہاں پہ اب میں اس لو انڈیکس کو روک دیتا ہوں اب میں ہائی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں ہائی کو میں N-1 سے نیچے کی طرف چلاتا ہوں یعنی کہ زیرو کی جانب اور اس نے یہ کرنا ہے یا اس لوپ نے یہ کرنا ہے کہ ایسا ایلیمنٹ ڈھونڈو دائیں جانب سے بائیں آتے ہوئے جو 5 سے چھوٹا ہے سات جو ہے وہ 5 سے بڑا ہے تو دیکھیے ہائی کو میں نے ادھر پیچھے کیا 11 پہ آیا 11 بھی 5 سے بڑا ہے اس کو اور میں نے پیچھے کیا فائنلی یہ دو پہ آ گیا دو جو ہے وہ 5 سے چھوٹا ہے اب دیکھیے کیفیت کیا ہے لو جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے جو 5 سے بڑا ہے اور ہائی جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے جو کہ 5 سے چھوٹا ہے میں اب ان دونوں کو سواپ کر دیتا ہوں اور دیکھیے کہ دو جو ہے وہ 12 کی جگہ اور 12 جو ہے وہ دو کی جگہ آ گیا پانچ ابھی وہی ہے اب لو جو ہے اس کو پھر میں چلاتا ہوں جانب اور ایک ایلیمنٹ ڈھونڈتا ہوں جو پانچ سے بڑا ہے جو کہ دس ہے اور اسی طرح ہائی کو میں اب چلاتا ہوں بارہ سے نیچے کی طرف اور مجھے ایلیمنٹ ملا تین اور تین جو ہے وہ پانچ سے چھوٹا ہے پھر میں نے ان دونوں کو سواپ کیا سواپ کرنے پہ دیکھیے تین ادھر آ گیا اور دس جو ہے وہ تین کی جگہ آ گیا پھر میں لو اور ہائی کو چلاتا ہوں اور اب یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو کراس کر گئے جب یہ کراس ہوا تو اب میں رک جاتا ہوں اور پھر پانچ کو دیکھیے میں آٹھ کے ساتھ سواپ کر دیتا ہوں اور اب اگر اس ارے کو آپ دیکھیں تو دیکھیے کیا صورتحال ہے چار دو تین پانچ سے چھوٹے ہیں اور دس بارہ گیارہ سات اور آٹھ پانچ سے بڑے ہیں اور پانچ جو ہے ان دونوں حصوں کے درمیان اپنی آخری جگہ پہ آ چکا ہے یہ دونوں حصے آپس میں جو ہیں وہ سو، وہ نہیں. لیکن یہ گارنٹی ہے کہ پانچ سے لیفٹ پہ جتنے نمبرز ہیں وہ پانچ سے چھوٹے ہیں اور پانچ سے رائٹ پہ جتنے نمبرز ہیں وہ پانچ سے بڑے ہیں آپس میں بے شک وہ سارٹیڈ نہیں لیکن یقیناً وہ پانچ سے بڑے ہیں تو اب دیکھیے میں کیا کرتا ہوں جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ ریکرسولی کوک سارٹ دا ٹو پارٹس اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ الگریدم پھر کیسے کام کرے گا یعنی کہ کوک شارٹ دا لفٹ پارٹ اینڈ کوٹ دا رائٹ پارٹ میں آپ کو اس ایلو کو سی پلس پلس کی فارم میں بھی دکھا دیتا ہوں اور آپ اس کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ کیسے کام کرے گا تو دیکھیے کوئک شارٹ کو میں نے ارے دی اس کا سائز دیا اس نے ایک لوکل ویریبل انڈیکس بنایا اور چیک کیا چونکہ یہ ریکسو پروسیجر ہے تو سائز اگر ایک سے زیادہ ہے تو پھر یہ ریکرشن کرتا ہے ورنہ نہیں اب اس نے ایک پارٹیشن پروسیجر کو کال کیا جو کہ یہ جو تصویری خاکہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ارے جو اس کے پاس ہے جس کا اس وقت کے برابر ہے اس کو لے کے اس کے دو حصے بناتا ہے ایک پیبرٹ کو چوز کر کے اور پھر ان دونوں حصوں کو دیکھیے کوک سارٹ لیفٹ حصے کو اور کوک سارٹ رائٹ ح کال کرتا ہے اور یہ پھر دونوں سارٹ ہو جاتے ہیں اور یہ کاروائی دیکھیے ریکرجن کے ذریعے چونکہ ہو رہی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ پروسیجر جب ختم ہوگا تو میرے پاس سارا ڈیٹا سارٹیڈ ہے دیکھیے کتنا ایلیگنٹ پروسیجر ہے اور صرف چند لائنوں کے اندر یہ جتنی بڑی مرضی ارے دے دیں یہ اس کو سارٹ کر لیتا ہے کوئک سارٹ تقریباً انیس سو ساٹھ کے قریب ایک صاحب ہیں ٹونی ہور ایک انگلش انگلینڈ uh, کے صاحب ہے انہوں نے ڈسکور کیا تھا اور جب انہوں نے ان کو اس الگردم کو پروگرام کیا تو وہ اتنی تیزی سے چلا کہ وہ خود حیران رہ گئے اور بلکہ انہوں نے ہی اس کا نام کوک کوٹ اس لیے رکھا کہ وہ خود ہی اس کی حیرانگی کی بنا پہ یہ کہنے لگے یہ تو بڑا کوک پروسیجر ہے تب سے اس کا نام کوک سوٹ ہی پڑ گیا بلکہ میں یہاں پہ یہ اب کہتا چلوں کہ کوک سارٹ جنرل پرپز الگریدمس میں کے لحاظ سے سب سے بہتر ایلگردم ہے N log N میں. اور یہ عموماً ایک ہوتا ہے جب بھی آپ کو شارٹنگ کرنی ہوتی ہے یہ این لوگ ایم الگردم بھی ہے اور یہ ان place الگم بھی ہے اور اس کی وجہ کیا آپ نے اس چھوٹے سے پروسیجر میں دیکھا کہ مجھے کوئی ٹیمپرری ارے نہیں بنانی پڑی آپ نے وہ تصویری خاکہ بھی دیکھا کہ اس میں بھی مجھے کوئی ری ارے بنانی نہیں پڑی تو اس میں اب سارے فوائد مجھے حاصل ہو گئے یہ N log N بھی ہے اور یہ ان پلیس بھی ہے اور مزے کی بات کہ یہ ہے اور اتنا چھوٹا ہاں میں نے وہ پارٹیشن پروسیجر تو نہیں دکھایا وہ بھی بڑا سمپل سا ہے کیونکہ تصویری خاکے میں جیسے آپ نے دیکھا مجھے سمپلی دو انڈیکس left سے رائٹ right اور رائٹ right سے left چلانے پڑے تب تک کہ جب وہ ایک دوسرے کو کراس نہیں کر جاتے یہ الگم اب آپ کتاب میں دیکھیے آج کے لیکچر میں تو میں آپ کو یہ الگریدم کی تفصیل اس طرح نہیں دکھا رہا کہ پارٹیشن کیا ہے کیسے کام کرتی ہے تصویری خاکہ ہی آج کے لیے کافی ہے آپ اس الگریدم کو کتاب میں دیکھیے بلکہ ایز این ایکسرسائز بھی اس کو کر کے دیکھیے کوئک سارٹ کے بارے میں گفتگو میں یہی ختم کرتا ہوں جیسے کہ میں نے تجویز پیش کی ہے کہ آپ کتاب میں اس کا کوڈ دیکھیے اور وہ بات بھی کہ یہ جنرل پرپز ایلگریدم ہے جو کہ سورٹنگ کی کافی کیسز میں نہایت مفید ثابت ہوتا ہے بلکہ پریفرڈ ایلگردم ہے آج کا لیکچر چونکہ اس کورس کا آخری لیکچر ہے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان آخری لمحات میں اس لیکچر کے ہم پورے کورس کا ایک جائزہ لیں کہ ہم نے اس میں کیا مقاصد کے تحت کاروائی ساری کی یعنی کہ وہ ٹاپکس تھے جو ہم نے کور کیے وہ کیوں کیے اور آخرے کار ہم نے وہ مقاصد پورے کیے اور کیا وہ ڈیٹا سٹرکچرز جو ہم نے کور کیے وہ ایسے ہیں کہ اب وہ ہم ایپلیکیشن میں استعمال کریں ہم نے یہ کورس شروع کیا تھا اور ایک مقصد جو ہمارے سامنے تھا کہ کافی کمپیوٹر ایپلیکیشن میں ڈیٹا اسٹرکچر اس لیے بنائے جاتے ہیں یا استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ ایپلیکیشن تیز چلیں دوسرا وہ ایپلیکیشن جو ہیں وہ زیادہ میمری نہ لیں کیونکہ یاد ہے میں نے وہ شروع میں بات کی تھی کہ آپ ایک ارے بنا لیں یا ایک میٹرکس بنا لیں اور وہ اتنی بڑی ہو کہ کمپیوٹر کی میموری کے اندر وہ فٹ ہی نہ آئے اس کی بنا پہ ہم نے ارے کا استعمال کیا لیکن ارے کے استعمال میں ہمیں پھر کچھ کنسٹریٹ نظر آئے یعنی کہ اس کا جو سائز ہے اس کی بنا پہ ہم نے لنک لسٹ والی کاروائی شروع کی یعنی کہ لنک لسٹ ڈیٹا سٹرکچر بنایا اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اور ڈیٹا سٹرکچرز بھی بنائے البتہ جو چیز سامنے آئی وہ یہ کہ لنک لسٹ جو ہے وہ خود کافی نہیں وہ تو ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے آہستہ آہستہ نظر آ رہا تھا کہ ڈیٹا سٹرکچرز ایلگردم کے بغیر کوئی ایسی کارآمد چیز نہیں پھر یاد ہے ہم اسٹیکس اور کیوز کی جانب چلے گئے اور جب سٹیکس اور کیوز کی بات کی تو ٹھیک ہے ہم نے اس کو ارے سے لنک لسٹ سے امپلیمنٹ کیا لیکن اس کی بنا پہ ہم کچھ ایسے الگردمز کچھ ایسے پروسیجرز بلکہ کچھ ایسی ایپلیکیشن کرنے میں کامیاب ہو گئے جو کہ بظاہر مشکل نظر آتی تھی سٹیک کا ہم نے کافی استعمال کیا بلکہ سٹیک کے بارے میں یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ وہ کمپیوٹر میں پروگرامنگ کے لحاظ سے رن ٹائم انوائرمنٹ میں ایک نہایت اہم رول ادا کرتا ہے کیوں کے سلسلے میں بھی یہی بات تھی کہ خاص طور پہ سیمولیشن میں جو ہے وہ یہ کافی کارآمد ڈیٹا اسٹرکچر ثابت ہوتا ہے پھر یہ صورتحال سامنے آئی کہ کچھ ایسی ایپلیکیشن ہیں یا کچھ ایسی سچویشن ہیں جن میں یہ جو لینیئر سٹرکچرز ہیں ارے ہو جائے لنک لسٹ ہو جائے یہ کافی نہیں ثابت ہوتے ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا اس بنا پہ ہم ٹریز کی جانب چلے گے ٹری کے اندر ہم نے اپلیکیشن بھی بنائی ڈیٹا سٹرکچرز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم نے کافی کاروائی کی ٹری کے سلسلے میں بائنری ٹری جو ہے وہ خاص طور پہ انتہائی مفید ثابت ہوا ہاں اس کی ایک ڈی جنریٹ مثال بھی تھی جس میں بائنری ٹری جو ہم نے بنایا وہ تو ایک لنک لسٹ بن گیا تھا خاص طور پہ یاد ہے آپ کو بائنری سرچ ٹری اس کی بیلنسنگ کی خاطر ہم نے وی ایل ٹریز بنائے تاکہ ہمارے ٹریز جو ہیں وہ بالکل بیلنس رہیں اس کے بعد ہم ٹریز جو ہیں ان کے اور استعمال کی خاطر ہم نے ہفمن کوڈنگ بھی کی ہم نے تھریڈڈ بائنری ٹریز بنائے اس کے بعد ہم نے یونین فائن ڈیٹا بنایا جس میں Tree -like structure تو تھا البتہ یہ اپ ٹری تھا یہاں پہ آتے ہوئے کچھ ایسے لگ رہا تھا کہ ہم اب ڈیٹا اسٹرکچر کے ساتھ ساتھ ایلگردمس کی طرف بہت خاص دھیان دے رہے ہیں بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ڈیٹا اسٹرکچر بنانے کے فوراً بعد بلکہ اس سے پہلے ہی ہم اس ڈیٹا اسٹرکچر کا اب جواز ایلگردمکلی پیش کرتے تھے کہ بھائی یہ, یہ ایک صورتحال ہے یہ ایک ایپلیکیشن ہے اس کے لیے انتہائی مفید ڈیٹا اسٹرکچر تجویز کرو اور یونین فائن کے کیس میں تو یہ بالکل ہوا کہ وہاں پہ دیکھا ہے وہ میز جنریشن یا امیج سیگمنٹیشن جو کہ امیج پروسیسنگ کے ایریا میں ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے ایک اور بات سامنے آئی وہ یہ کہ ضروری نہیں کہ ہر ایپلیکیشن یا ہر مقصد کے لیے ہم ایک نیا ڈیٹا اسٹرکچر بنائے بلکہ ایسا بھی ہوا کہ ہم نے ڈیٹا اسٹرکچر کو استعمال کر کے کچھ نئے ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپس بنائے یہ لفظ ایبسٹریکٹ اس سنس میں کہ اندرونی طور پہ تو چلے ہم لنک لسٹ استعمال کر رہے ہیں یا ٹری استعمال کر رہے ہیں لیکن بیرونی طور پہ یہ ڈیٹا اسٹرکچر اب اپنے کچھ اور مقاصد پیش کرتا ہے یہ ٹیبل یا ڈکشنری کے کیس میں ہوا وہاں پہ ہم نے پانچ بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے چھ کے قریب امپلیمنٹیشن کی اور ان امپلیمنٹیشنز میں ہم نے پرانے ڈیٹا سٹرکچرز بھی استعمال کیے اور بلکہ اس دوران آپ کو یاد ہوگا کہ لسٹ جو کہ میں نے کہا تھا ایک نہایت ریسنٹ ڈیٹا سٹرکچر ہے یعنی کہ انیس سو میں ڈاکٹر پیو نے اس کو تجویز کیا تھا وہ بھی پیش کیا اس کے بعد میں نے ہیشنگ کے بارے میں بات کی کہ ہیشنگ جو ہے وہ آلموسٹ ایک ایلک پروسیجر ہے اس میں کوئی خاص ڈیٹا سٹرکچر کی کاروائی نہیں تھی آخر میں ہم نے سارٹنگ کے بارے میں بات کی سارٹنگ کے بارے میں کچھ پروسیجرز کی بات کی یہاں پہ تو ڈیٹا سٹرکچرز اس لحاظ سے کہ نہ تو اس میں کوئی نیا ڈیٹا سٹرکچر ہم بنا رہے ہیں اور نہ ہی کسی ڈیٹا سٹرکچر کو کوئی نہایت ہی انوکھے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں بلکہ آخر میں آ کے میں ہمیں یہ بار بار کہنا شروع کر دیا کہ اب ہم ایک لحاظ سے الگریدمس کی ڈومین میں چلے گئے ہیں اب آئندہ کورسز میں آپ کو یہی صورت حال بار بار نظر آئے گی کہ کوئی ایپلیکیشن ہوگی اس کی ڈیزائن کی خاطر اور اس کے افیشئنٹ ڈیزائن کی خاطر آپ دو باتیں دیکھیں گے بلکہ پہلے آپ دیکھیں گے کہ کون سا ایلگردم اس ایپلیکیشن کے لیے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے وہ ایلگردم جو ہے اپنے ساتھ ایک ڈیٹا سٹرکچر لے کے آئے گا ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اس وقت آپ یہ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے اب میں بیٹھ کے اے وی ایل ٹری جو ہے وہ پورا ڈیٹا اسٹرکچر بناؤں اس کی کلاسز بلکہ اس وقت زیادہ زور جو ہے وہ ایلگریدم پہ ہوگا اور جیسے کہ میں نے کہا کافی ایلگردم بلکہ جتنے الگریدم آپ اب دیکھیں گے ڈیٹا سٹرکچر عموماً اس کے ساتھ ایک قسم کا کمپینئن بن جاتا ہے کہ اگر آپ نے جیسے کہ میں نے ذکر کیا سمبل ٹیبل بنانا ہے جو آپ کمپائلر کنسٹرکشن والے کورس میں کریں گے تو وہاں پہ ہیشنگ استعمال ہوگی اگر آپ نے سرچز وغیرہ کرنی ہے تو وہاں پہ ٹریز استعمال ہوگی یہ بات بھی میں کہتا چلوں کہ جو ڈیٹا اسٹرکچر اور جو الگریدمس ہم نے اس کورس میں کور کیے ہیں یہ اس لحاظ سے مکمل لسٹ نہیں کہ بس یہی ہوں گے اور آئندہ آپ کو ان کے علاوہ کسی اور ڈیٹا اسٹرکچر اور کسی اور ایلگردم کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ایسا نہیں ہے بلکہ چند ایک ڈیٹا ہیں جن کا میں ابھی ذکر کرتا چلوں گراف ایک امپورٹنٹ ڈیٹا اسٹرکچر ہے جس کے بارے میں کچھ کچھ ریفرنس میں نے اپنے لیکچرز میں استعمال کیے تھے یاد ہے جب ہم ٹریز کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور ٹری کے اندر میں نے کچھ لنکس ڈالے تھے وہی میں نے کہا تھا کہ اے اب ٹری نہیں ایک گراف بن گیا ہے اس کورس میں ہم نے گراف سٹرکچر کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی اور وہ اس وجہ سے کہ گراف سٹرکچر جو ہیں وہ پرائمریلی ایلگردمس کے پوائنٹ آف ویو سے اہمیت حاصل رکھتا ہے اور انشاءاللہ اگلے کورسز میں انالیس ایلگردمس میں کمپیوٹر نیٹورکس کے کورس میں کمپائلرز کے کورس میں بلکہ کافی ایسے کورسز میں آپ ٹری اور گراف ڈیٹا سٹرکچر بار بار استعمال کریں گے اور ان کے ساتھ جو ایلگریدمس ہیں ان کو بھی استعمال کریں گے اب اپنا جائزہ لیجئے کہ یہ سارا کچھ سیکھنے کے بعد آپ نے کیا حاصل کیا کیا صرف یہ حاصل ہوا کہ اب آپ کو کچھ ایلگردمس اور کچھ ڈیٹا سٹرکچرز مل گئے نہیں دیکھیے سافٹ ویئر انجینئرنگ یہی ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ سافٹ ویئر ڈیزائن اصل میں یہی بات ہے کہ جب بھی کوئی ایپلیکیشن کوئی پرابلم آپ کے سامنے ہو تو اس ایپلیکیشن اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے کیا کیا ایلگنس کیا کیا ڈیٹا سٹرکچرز کیا کیا پروسیجرز آپ استعمال کریں اور یہ سافٹ ویئر کی باتیں ہیں میں ہارڈ ویئر کی باتیں ابھی نہیں کر رہا سافٹ ویئر ڈیزائن میں بلکہ آپ کو بعض کا ہارڈ کا بھی سوچنا پڑے گا کہ آیا میرا کمپیوٹر یہ ساری کاروائی کر بھی سکتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے میں نے کوک شاٹ استعمال کر لیا لیکن اگر میرا سی پی یو ہی بہت سلو ہے تو کوک سوٹ جتنا مرضی کو اس سے مجھے اتنا فائدہ شاید حاصل نہ ہو تو ایک لحاظ سے کمپیوٹر ہارڈ بھی امپورٹنٹ ہے بلکہ آپ کے چند کورسز جو ہیں وہ ہارڈ ویئر گے آپریٹنگ سسٹم میں آپ یہ دیکھیں گے کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں آپ ہارڈ کو دیکھیں گے اب ایز اے سافٹ ویئر انجینئر آپ کے پاس یہ اسکلز آ گئی ہیں ایلگریدمک اسکلس آ ہیں ڈیٹا اسٹرکچر کی اسکلس آ ہیں پروگرام اسکلس آ گئی ہیں سی پلس پلس آپ نے سیکھ لی اور یہ بھی میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایلگردم جو ہیں یہ سی پلس پلس کے ساتھ بندے ہوئے نہیں آپ ان کو جاوا میں بھی لکھ سکتے ہیں کسی اور پروگرامگ لینگویج میں بھی لکھ سکتے ہیں تو ایز اے سافٹ ویئر انجینئر آپ نے اب یہ سارے ایلگردمس یہ سارے ڈیٹا اسٹرکچر سیکھ لیے یہ آپ سمجھ لئے آپ کے بیگ آف ٹرکس میں آ لیکن ایز اے سافٹ ویئر انجینئر یہ آپ کے پاس ڈیزائن چوائسیز اب آ آئندہ کورسز میں آپ خود بھی ڈیزائن چوائسیز کریں گے اور کورس کے اندر آپ کے ٹیچر یا آپ کے کالیگز بھی آپ کو یہ چوائسیز بتائیں گے اور جب آپ پروفیشنل لائف میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ جب ایز اے سافٹ انجینئر آپ کو کوئی پرابلم دی جاتی ہے کہ اس کو حل کرو تو اس کے ڈیزائن میں آپ کے پاس یہ الگریدم یہ ڈیٹا اسٹرکچر کا مواد موجود ہو اور آپ ڈسکشن میں شامل ہو کے تجویز کر سکیں کہ اس ایپلیکیشن کے لیے کون سا مناسب رہے گا خیر ان اگلے کورسز میں آپ کو اس ساری سافٹ ویئر انجینئرنگ سافٹ ویئر میں جو بھی آپ کو باتیں کرنی ہے جو مہارت حاصل کرنی ہے اس میں کافی مواقع ملیں گے آج کا کورس میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ کسی کورس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک خدا حافظ